بسم بس الرحمٰن الحمۃ اللہ صحمۃ بس اللہ رحمٰن الحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باشور صباء تعلام سامین فوراً گرامی برادران سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں سائ درج نمبر 702 سو دو ابلک تین ہے سات سو دو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروش کی تعداد ہے دعوت شریف کا اور تین سو چوالیس عورت فتح کی عورات فتح میں ہم اسمال حوثنام میں سے عسم مقدس بائیس اور اس میں دو اسم ہیں بائیس سو تیئیس ہے یا قابض و یا باسط علماء علماء ہیں دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ ذکر کیا جائے ایک ساتھ جو ہے ان کا بحث کیا جائے چونکہ کی دو صفت ایک دوسرے کے مقابل ہیں اس وجہ سے دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اجامہ سے فت سامنے آتے اس وجہ سے تو ان دو مقدس حسمات کے بارے میں بارمین کے لغوی معنیٰ اور توجہ اور لوگوں تک پہنچ گئے اب اس میں دوسرا عنوان جو ہے القابض و جل جلال و قرآن پاک میں اس عنوان سے شرائع سالوں کو بیان کریں گے ان اللہ تو القابض وباس جل جلال یعنی تنگی اور فراغی و شادگی پیدا کرنے والا القابض کے معنی تنگی اور باشط کے معنی جو ہے فراخی کو شادگی پیدا کرنے والا ہر چیز میں تو یہ دونوں جو ہے آسمہ جو ہے آسمہ قرآن پاک میں اسم میں اعظم کی صورت میں ذکر نہیں ہوا ہے اسی صورت میں یا کا القابض و, و یا قابض یا قابض یا باسط کے صورت میں اسم کی صورت میں ذکر نہیں ہوا ہے لیکن ان دونوں کا مادہ قبض و بصط ہاں جی کیونکہ اصل ان لفظ قبض اور بصط سے یہ دونوں آسماں مشتق ہیں ہاں جی یہ دونوں مضدر ہیں قبض یہ دونوں لیکن دونوں کا مادہ قبض و بستن مضدر یا پھیل کی سورج میں ہاں جی اس کا جو ہے بسط قبضہ کی صورت میں متعدد بعد جو ہے وارث ہوئے ہیں قرآن باغ میں نین کے مزدار اور فیل کی صورت میں تو متعدد بار آئے ہیں اللہ کے تعلق نسبت دے کے لیکن جو ہے باسطن اور قابض کے صورت میں یا الباسط القابض کے صورت میں قرآن میں نہیں آئے کبھی بھیل ماضی کی صورت میں قبضہ و بسطہ اس طرح آیا ہے اور کبھی پھیل مزارے کے سرد میں قبض و ابستو پرانے باغ میں آئے ہیں ان اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دہ ہیں قبض و بس کی جو ہے فعل کے سرد میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے ہیں چنانچہ یہ آیت دے مجیدہ مثلاً اللّہ یا قبض و ابستو سورہ بقرا کے عادت نمبر 245 ہے واللہ و اللہ و ویبسطو اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے واللہ و بزو ویب ستو اور وہی فراخی اور کشادگی عطا کرتا ہے یعنی و, و, و اللہ یکبذ و یفستو دونوں میں اللہ نے بھر دیا کیونکہ یقب و یفستو کے انداز جو زمین ہے اللہ کی طرف پلر رہے ہیں اس جملے میں تو معنی یہ ہوا کہ اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی فراخی پیدا کرتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ حکیم ہے اپنی جو ہے عظیم حکمت کے بنیاد پر وہ جانتے ہیں کس کو جو ہے کچھ ورسع دے دیں اور کس کو اس میں تنگی کریں ہاں جی تنگی کریں تو کیوں کریں فراخی کریں تو کیوں کریں بعض اوقات جو ہے تنگی اور فراخی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں بعض اوقات انعامات کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ بہتر جانتے ہیں تو ہم کیا کہنے اس طرح تنگی اور فراخی پیدا کرنے کے نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت ہے اور انہیں افعال یعنی یکبضو اور یب یعنی تنگی پیدا کرتا ہے اور فراخی پیدا کرتا ہے کشادگی پیدا کرتا ہے جو یفستو سے یہ دونوں اسمال ہوسنہ یعنی یا قابض و یا باسطو مشتق ہیں انہیں سے یہ سم مشتق ہوا چونکہ فعل قرآن مثال ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قابض کرتا ہے اور بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کرتا ہے اور, اور جو ہے تنگی پیدا کرتا ہے یہ تو ہے لہذا اب اسی فعل سے اس سم اللہ کے لیے مشتق یا قابض یا باسطو القابض جو ہے یکبذ سے مشتق ہے اور باشت جو ہے یب ستو سے مشتق ہے اس سے اس سے یہ اسم بنا ہے ہاں عربی زبان کے مطابق فیل سے بناتے مفول سبزی ہے فیل سے بناتے استفال کی صورت میں جو ہیں ہاں القابض البول باشت اسفال کی صورت میں جو ہیں ان دو فعل سے جو ہیں مشتق ہوئے ہیں یعنی تنگی پیدا کرنے والا اور کشادگی و فراخی پیدا کرنے والا یعنی القابز پیدا کرنے والا الباسط کشادگی و فراخی پیدا کرنے والا اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفات اف عالی میں سے ہیں فعل ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ یہ کام کرتا ہے بندوں کے لئے اس لیے یہ فیل ہے صفات اف میں سے اور یہ دونوں جو ہیں اور الخالق والرازق رازق کی طرح ہیں جس طرح الخالق والرازق اللہ تعالیٰ کے صفات فعل ہیں اللہ مہلوق کو خلق فرماتا ہے خلق کرنا اللہ کا فعل ہے رازق ہے عطا فرماتا ہے رزق عطا کرنا فعل ہے ایسے ہی قابض و باسط بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ان کو صفات افعالی اور اسمایہ افعالی سے تعبیر کرتے ہیں لہٰذا وہ تمام معنی جو اہل لغت اور اشارہین اسماع الحسنہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان معنی جی فیلی معنی میں سے جو معنی اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ القابض والواسط کے لیے ثابت ہیں ہاں کہ جو ہے جتنے بھی معنی ہے فعلی, فعلی جو اللہ تعالیٰ کے لئے وہ تمام معنی جو اہل لغت اور شارحین اصما الحسنین اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان معنی فیلی میں سے اسی پھیل کے معنیٰ میں سے جو معنی اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہیں وہ اللہ القاب الباثر کے لیے ثابت ہو تمام معنی جیسے رزق میں شادگی پیدا کرنے والا یعنی ہر اور ہر نوک تنگی اللہ کے لیے ثابت ہے جیسے رزق میں کچھ سادگی پیدا کرنے والا اور رزق میں تنگی پیدا کرنے والا دونوں اللہ کے طرف نسبت ہے روح قبض کر کے موت اور روح میں بسط پیدا کر کے حیات عطا کرنے والا ہاں جی روح کی طرح بھی نزبت ہے صحت و سلامتی دے کر خوشحالی دینے والا ہاں جی اور بیمار اور پریشانی میں مبتلا کر کے قبض پیدا کرنے والا ہاں یہ جی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اللہ ہی کے حال میں سے وغیرہ اس طرح کے دوسرے تمام جو ہے کسی کو کوئی عہدہ دے کر اس کے اندر بس پیدا کرتے ہیں کسی سے عہدہ چھین کر اس کے اندر قبض پیدا کرتے ہیں کسی کو اقتدار دے کر بس پیدا کرتے ہیں کسی سے اقتدار چھین کر قبض پیدا کرتے ہیں تنگی پیدا کرتے ہیں ہاں تو کسی کو اولاد دے کر جو اس کو بس پیدا کرتے ہیں خوشیاں ادا کرتے ہیں کسی سے اولاد لے کر اس کے اندر قبض پیدا کرتے ہیں اس کے اندر تنگی پیدا کرتے ہیں اس کے دل تنگ ہو جاتی ہے ہاں جی اور وہ افسردہ ہو جاتے ہیں تو یہ سب اللہ تبر و تعالیٰ کا حیل ہے قرآن پاک سے چند احوال جن میں قبض و بسط کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دی ہے ان کا ذکر کر کے مختصر توضیع کر کے اس بات کو سمیت لیتے ہیں ہاں جی جو اللہ تعالیٰ کی طرف نب ان میں سے ایک عائد ہے وہ اللہ تو بقرائے پینتالیس جو شراس ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے وہ اللہ اقبال ویفس تو اور وہی فراخی ادا کرتا ہے وہ لہ اور اسی کی طرح تم سب کو پلٹائے جاؤ گے تو اس حاض مسجدہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض و بس میں عمومیت ہے اللّہ اقبض ویف سے تو ہے ہر قسم کے قبض اور ہر قسم کے ہر قسم کے اور ہر چیز میں بست اور ہر قسم میں قبض ہر چیز میں کشادگی و خراغی اور ہر چیز میں تنگی ہاں جی پورے مفہوم کو شامل ہے اس ساتھ مجدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض و بس میں عمومیت ہے کہ نوع قبض و بس کہ ہر نو ان قبض و بسط تنگی و فراخی سمیتنے اور پھیلانے کو شامل ہے اس میں خواہ رزق سے متعلق ہو قبض و بسط خواہ علم و دانش سے متعلق ہو قبض و بس ہاں جی خواہ اندرونی روحانی کے حیات کے لحاظ سے ہو جو کہ اللہ جو ہیں کہ مومن بندوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں قبض و بس روحانی کے ہاں جی کبھی خوف طاری ہو جاتا ہے قبض ہو جاتی ہے اس کے ہاں جی آیاتِ خوف سے آسمائے خوف سے حضما جلا جلالی سے اور کبھی جو حضمالِ جاسما الحسن جمالی اللہ تعالیٰ کی صفات جمالی سے اس کے اندر بس پیدا ہو رحمان الرحیم الحمن الرحمن غفار ان چیزوں سے تو جو کہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے پیدا ہوتی ہے یہ قبض اور بس روحانی جس کے نظر میں خوف اور رضا پیدا ہوتی ہے بندے مومن خواص و سلامتی اور بیماریاں و پریشانیاں ہوں ان کو بھی شامل خواہ اقتداد دے کر بس دیں یا شین کر قبض کریں سبھی اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت نے یہ سب کے ساتھ ہاں جی ہر اس ہاتھ کی ابتدائی و شروع حصہ قرض ہنسنا اور رزق کو مال کے متعلق ہاتھ کے شروع کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دے دو قرض ہنسنا دینے سے تمہارے رزق میں کمی نہیں آتی ہے کیونکہ جو ہے روزی میں تنگی و فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے شروع میں یہ ہے جی وہ مسالح و حکمت دے کر جسے چاہے فراخی دے اور جسے چاہے تنگی پیدا کرے بندے کو ہر حالت میں جو ہے اس القابض و کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے ہاں بندے کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے خوزانگ رامی ابلاشق صبح جو ہے نعمتوں کا عطا کرنا نعمتیں چھیننا صحت و سلامتی عطا کرنا صحت و سلامتی چھین کے بیمار بنا دینا ہمیں خوشحال رہنا ہمیں بدحال کرنا ہاں جہت یہ تمام چیزیں اقتدار دے کے خوش رہنا خراشین کے پریشان کرنا صحت و سلامتی دے کے خوش رہنا خیر کے بیمار کر کے پریشان کرنا اولاد دے کے خوش رہنا اولاد چھین کے ہم کو پریشان کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے آزمائشات ہیں کچھ ازمائشات ہیں کچھ ازمیاں ہیں،, ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات ابرس جو کچھ کرتا ہے سب حکمت کی بنیاد پر ہیں اور سب جو ہے بندے کے حق میں حسن بندے مومن کے حق میں یقیناً بلاش شبہ وہ بندے کے ساتھ جو بھی رفتار کرتا ہے قبض کرتا ہے بس کرتا ہے چھینتا ہے، دیتا ہے سب بندے کے حق میں ہوتی ہے اس کے فائدے میں ہوتی ہے ہاں جی ایک بندے سے مال چھینتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مال کو استعمال کر کے کام میں گناہ نہ ہو جائے ایک بندے کو مال دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کا نیک کام میں صرف کرتے ہیں تو اس کو مال دیتے ہیں تاکہ وہ نیکیاں کم ہیں ہاں جی وہ روزی میں اتنا زیادہ وہ فرتیلا نہیں دکھا سکتا اللہ اس کو مال دیتے ہیں تاکہ مال اللہ کے راستے میں دے دیں اور جو ہے اس کے محرت کا ذریعہ بن جائیں تو وہ اور ہمین بادشاہ جو اپنے بندوں کے مسئلے سے خوب آگاہ ہے لہٰذا وہ جو چاہیں وہی وہ دے دیتا ہے بندے وہ بند وہ بندے کے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہے ہمارے بتی زبان میں بولتے ہیں نا اتسوں اور پر چن بادشاہ ہے ہاں ایک ہزار سے جو ہے تاویر کیا یعنی ایک ہزار باپ اور ایک ہزار ماں کی جو محبت ہے اس کو ایک ہزار گناہ کریں تو کتنا زیادہ محبت ہوگا تو وہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا اللہ یہ ہزار جو ہے ہمارے تقریب ذہن کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں اس کی رحمت کی کوئی نہتہا وہ بے نہایت رحمتوں والا ہے امید ہے کہ ہم سب انصما الحسنہ کو پڑھیں اپنے رب کو پہچانے اور اسی سے کو ہی جو ہے سب کچھ جانے آنے اسی کے دروازے کو ہی کھٹ کھٹکھٹاتے رہیں پریشانی میں بھی اس کے دروازے کو کھٹا ڈائیں خوشی میں بھی اسی کے دروازے پر رہیں ہاں نہ خوش کے اس کے دروازے کو چھوڑ کر بھاگے نہ غم میں جو ہے کہیں اور جائیں ہمیشہ اسی کے دروازے پوکھر کھٹاتے رہیں گے تو وہ اللہ ہمیں شاید ہمیشہ بلائی فرماتا ہے خیر فرماتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بہت مہربان اور بہت, بہت, بہت ہی ارحم الحمد ہے امید ہے کہ ہم ان رسم اللہ کے معنی وفہ کو سمجھیں اور اپنی ہمانیات کو تازہ کریں